الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الكمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال أبو ذر كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ما يشرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ثم مشى ثم قال إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتقوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا تقوفت فذكرت له فقال وهل سمعته قلت نعم قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق جزاك الله خير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وخالقه من زوجها وبصر منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رئيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم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 ان ہندی مثلا ارہ دن حاضا امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ باب جو کتاب الرقاق کا چودھواں باب ہے یہ السلام کی ایک حدیث کے ایک ٹکڑے پر قائم ہے اور وہ نبی السلام کو یہ فرمان ما یسرونی اندی مثلا اہ دن ہا اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے کوئی خوشی نہ ہوگی کہ میرے پاس اس عہد پہاڑ کے برابر سونا آ جائے اگر میرے پاس اس عہد پہاڑ کے برابر سونا آ جائے تو مجھے اس بات کی کوئی خوشی نہ ہوگی یہ نبی السلام کا فرمان ہے اس فرمان پر یہ باب قائم اور یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے کمال ورع کی دلیل ہے اس قدر میں زہد دنیا سے بے رغبتی اور عدم خواہش تھی اتنی مقدار کا سونا بھی فرماتے مجھے مل جائے تو مجھے قطن کوئی خوشی نہ ہوگی تو یہ آپ کے کمال زہد کی دلیل ہے اور یقیناً زہد جس کا معنی دنیا سے لاتا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بڑے اعلی سباب میں سے ایک سائل نبی اسلام کے پاس آیا اور آ کر ایک سوال کیا کہ اخبیر عمل اضا عمل تو ہوں احبانی اللہ بحب کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے اگر میں وہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی محبت کریں مانا اس عمل کے کرنے سے دنیا میں مجھے لوگوں کی محبت مل جائے اور جب قیامت کے دن اپنے رب تعلیٰ کے حضور پیش ہوں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے رسول اللہ سلم شاہ کی اِز عہد سے دنیا یہ حب و لہٰ وضحض عما کی عید الناف یحب و ناس کہ تم دنیا میں زاہد بن جاؤ اور دنیا کے جو مال و اسباب ہیں ان سے بے رغبتی اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور جو لوگوں کے ہاتھوں میں ان کا مال ہے سرمایہ ہے اس سے بھی تم زہد اختیار کر لو بے رغبتی اختیار کر لو تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے اگر لوگوں کے مال میں تم تدخل کرو گے دخل اندازی کرو گے کوئی چھیڑ چھاڑ کرو گے یا کوئی منفی سوچ اپنے اندر پیدا کرو گے تو لوگ تم سے محبت نہیں کریں گے اور اگر تم لوگوں کے مال سے بالکل لا تعلق ہو جاؤ اور کوئی دخل اندازی نہ کرو تو پھر لوگوں کی محبت بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی تو زہد اللہ رب العزت کی محبت کے حصول کی بڑی اعلیٰ بنیاد ہے اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کمال زہد کی ایک علامت ہے کہ احد پہاڑ جو تقریباً سات کلومیٹر میٹر کے طول و عرض میں پھیلا ہوا اور انتہائی بلند مدینہ کا ایک منفرد پہاڑ ہے مدینہ کے شمالی جہت میں اور آپ رہے ہیں کہ اس پہاڑ کے برابر اگر مجھے سونا مل جائے تو مجھے کوئی خوشی نہ ہوگی حدیث جو اس کے تحت امام بخاری لائے ہیں زید ببن صحب فرماتے ہیں کہ قال ابو ذر ابو ذر فاری رضی عنہ فرماتے ہیں اور یہ حدیث کل گزر چکی مگر آج جو متن ہمارے سامنے آئے گا تو کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ ہے ہیں واضح کے کن تو انشی معنوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا فی ہر المدینہ مدینہ کے ہررہ میں یعنی مدینہ کے اس علاقے میں جہاں کالے پتھر کثرت سے پڑے ہوئے اور یہ کالے پتھر یعنی مدینہ شہر سے باہر چاروں طرف موجود تھے تو چاروں طرف یہ کالے پتھر موجود تھے تو یہ حرت المدینہ چاروں طرف ہے لیکن جس طرف اس روز آپ تھے وہ مدینہ کی شمالی سائڈ ہے کیونکہ آگے آ رہے کہ پھس تقبالا حدن تو اوہت پہاڑ ہمارے سامنے آگیا گیا پھس لام کی زبر کے ساتھ پھس تقبالا استقبل یہ فعل ماضی ہے اور نہ مقھول مقدم متقل کی ضمیر اور اوہدن فعل مؤخر بعض روایتوں میں ہے پھستقبل نہ لام ساکن یہاں لام پر زبر ہے اس روایت میں پھستقبل نہ وہاں لام ساکن ہے تو وہاں استقبل فعل ماضی ہے اور نہ ضمیر متقلم فائل اور مفعول. فعل مفعول. اور عہد المفول یعنی فعل فائد المفول اور بعض بہت میری جیسے یہاں موجود ہے فاستقبلنا بالانا عرحدن یہاں فعل مفود اور فعل فعل مخر یعنی عہد پہاڑ ہمارے سامنے آگے فقال یا اب اگر تو آپ نے فرمایا کیا اے ابو ذر قلت لبع یا رسول اللہ میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم لبیک یہ ایک توازو کا کلمہ کہ میں بار بار حاضری کی فعادت چاہتا ہوں اس میں تسنیہ کا معنی نے مرہ بعد مرہ کہ میں آپ کی خدمت میں بار بار حاضر ہونے کی فعادت چاہتا ہوں آپ نے بلایا اور میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں اور یہ حاضری بار بار چاہتا ہوں ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب اوہت پہاڑ سامنے آیا تو علیہ اسلام نے پوچھا ابو ذر سے اب تو بسیرو اوہ کیا تم اوہت پہاڑ کو دیکھ رہے ہو؟ احد پہاڑ سامنے تھا میں دیکھ رہا تھا اس روایت میں یہ ہے کہ ساتھ ہی میں نے سورج کو دیکھا کہ سورج کے غروب میں کتنا وقت ہے یہ ایک مناسبت واضح نہیں ہو رہی کہ عہد پہاڑ کو دیکھ کے سورج کی طرف کیوں دیکھا تو اصل میں یہ صراحت میں ملتی ہے کہ ذر غفاری یہ سمجھے جب علیہ السلام نے پوچھا کہ تم عہد پہاڑ کو دیکھ رہے ہو ابو ذر غفاری یہ سمجھے کہ شاید آپ مجھے اس طرف کسی کام بھیجنا چاہتے ہیں کوئی حاجت ہے کوئی کام ہے اور اس کام کے لیے بھیجنا چاہ رہے ہیں اس لیے میں نے سورج کو بھی دیکھا کہ رات ہونے میں کتنا وقت ہے سورج کے غروب میں کتنا وقت ہے اور میں سورج کے طلوع اور موجودگی کے دوران کام کر کے آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا یعنی یہ ابو کا فہم تھا نبیل اسلام کے اس سوال سے یہ سمجھے اب تم کیا تم احد پہاڑ کو دیکھ رہے ہو تو سمجھے کہ شاید کسی کام بھیجنا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی سورج کو بھی دیکھا کہ کتنا وقت ہے غروب میں کہ اگر آپ کسی کام بھیجے تو دن دن میں کر کے واپس آ جاؤں لیکن کوئی کام نہیں تھا اور نہ آپ نے بھیجا ہاں ابو ذر غفاری ہو آپ نے مخاطب فرمایا قدر نے کہا کہ لبے رسول اللہ میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں یہ شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں کیا بلاتے رہے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رسول اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر کو مخاطب فرما کر فرمایا ما یو سر رونی انا اندی مثلا اوہ مجھے کوئی خوشی نہ ہوگی کہ میرے پاس اس اوہت پہاڑ کے برابر سونا ہو اس اہت پہاڑ کے برابر سونا اوہت پہاڑ سامنے تھا سا تو آپ نے اس کے صرف اشارہ کیا کہ اس اہت پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو مجھے مل جائے تو مجھے کوئی خوشی نہ ہوگی اور اگر ایسا ہو جائے تو تنزی علیہ سال و اندی منہ دینار تو تین دن گزریں یا تین راتیں سال ساتون ہے تو اس کا موصوف معذوف مان لو ان ثالثہ ان تم بھی علیہ لئی ثالثہ یہ تین راتیں گزریں وہ ان دن دی ان دینار ان اور میرے پاس اس پورے احد پہاڑ میں سے ایک دینار باقی بچا ہو کچھ بھی باقی نہ بچے تین دن میں سارا تقسیم کر دو حتیٰ کہ ایک دینار میں باقی نہ بچے تو یہ ہے کمال زہد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی ٹکڑے پر امام بخاری کا باب ہے کہ اوہد پہاڑ کے برابر مجھے سونا مل جائے تو مجھے کوئی خوشی نہ ہوگی اور اگر مل گیا تو تین راتیں گزرنے سے پہلے سارا سونا تقسیم کر دوں گا اور ایک دینار بھی باقی نہیں بچے گا یہ کمال زہد نبی علیہ السلام کو پیشکش کی گئی تھی صرف اہد پہاڑ میں کہ سارے پہاڑ آپ کو سونے کے بنا دیں اور جو زمین میں بکھرے پتھر ہیں کنکریاں ہیں ان سب کے ہیرے جواہرات بنا کر دے دیں آپ کو اتنا بڑا فرمایا اگر آپ کی خواہیں ہیں تو بنا کر دے دیں تاکہ جو آپ کے داغتی امور ہیں ان کے کام آئے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے اس سونے کی نہ حاجت ہے نہ طلب ہے بلکہ ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ اِن وحب انعق اللہ یومن و عجوہ میری یہ چاہت اور خواہش ہے کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوک سے گزار دوں ایک دن پیٹ بھرا ہو اور ایک دن فاتحے کی نوبت ہو یہ میری خواہش ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غنا کی زندگی کو اور اتنی مقدار کے سونے چاندی اور جواہرات کو قبول ہی نہیں کیا اور فما کہ بالفرض اگر مجھے اتنا سونا مل جائے تو تین دن میں سارا بانٹ دوں اور ایک دینار بھی باقی نہ بچاؤں ہاں اللہ شیئن آر سود و دئی ہاں مگر کچھ سونا بچا لوں قرض ادا کرنے کے لیے وہ قرض مجھ پر ہو یا کسی اور پر ہو تو کچھ میں جیسے ایک دینار قرض ہے دو دینار قرض ہے تو وہ میں سنبھال کے رکھ لوں گا تاکہ قرض ادا کر دوں ان قرض ادا کرنے کی دو صورت ہیں کہ قرض مجھ پر ہو تو میں سنبھال کے رکھوں کہ جب اس قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو حسب وعدہ میں وہ ادا کر دوں یا وہ قرض کسی میرے ساتھی پر ہو اور وہاں موجود نہ ہو تو اس کے لیے میں سنبھال لوں تاکہ جب واپس آئے تو میں وہ اس کو دینار دوں اور وہ اپنا قرض ادا کر لے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرض کی بڑی اہمیت ہے اور قرض ادا کرنے کی بڑی اہمیت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سالہ سونا بانٹنے کی بات کر رہے ہیں لیکن دو چار دینار روک لینے کی قرض ادا کرنے کے لیے وہ قرض خواہ مجھ پر ہو یہ میرے کسی ساتھی پر ہو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کسی کا قرض ہو اس قرض کو ادا کر دینا اس کو چکا دینا اپنے بھائی پر ایک بہت بڑی نیکی ہے اور ایک احسان عظیم ہے کیونکہ قیامت کے دن قرض کی بابت سوال ہوگا بلکہ ایک انسان اگر مر جائے اور اس کے ذمہ قرض ہو تو بڑی یہ خطرناک مسئولیت ہے خود رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی مر جاتا اس کے جنازے کی آپ کو دعوت دی جاتی تو آپ پوچھتے الیہ دئی اس پر قرض ہے صحابہ اگر کہتے ہاں ہے تو پھر پوچھتے ہل تارا کا وفاد کہ قرض ادا کرنے کا کچھ مال ہے اس کے ترکے میں اگر کہتے کہ ہاں تو آپ اس کا جنازہ پڑھتے اور اگر کہتے کہ نہیں تو فرماتے کہ صلی اللہ صاحب کو اپنے ساتھی کے جنازہ تم خود پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ بندہ مخروض ایک بار آپ نے جنازہ پڑھایا اور پھر آپ نے پوچھا کہ بجو نجار کا کوئی شخص ہے یہاں پر وہ بندہ بجو نجار کا تھا تو لوگ تو بہت تھے لیکن کسی میں جواب دینے کی ہمت نہ تھی تو آپ سے سن نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا ان صاحب حکم محبوس بے دینار انکان کان ہم تمہارا یہ ساتھی جو ہے جس کا جنازہ ہم نے پڑھا اس کو جنت کے داخلے سے روک دیا گیا ہے کیونکہ ایک درم اس پر قرضہ تھا اگر وہ قرضہ چکانے کی بات کرتے ہو تو اس کا راستہ کھلے گا ورنہ روک لیا جائے گا تو پھر اس کی قوم کے لوگوں نے وہ قرضہ اپنے ذمہ لیا تب اس کی خلاصی ہوئی یہ معاملہ بہت سنگین ہے اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ میرا کوئی ساتھی ہے کوئی صحابی ہے اس پر قرض ہے کوئی دینار دو دینار دس دینار تو بچا لوں گا باقی سارا عہد پہاڑ بانٹ دوں گا تو اس کے قرضے کی ادائیگی کی رقم بچا لوں گا تاکہ جب وہ سفر سے آئے تو اگر مجھ سے وہ دینار لے کر اپنا قرضہ ادا کر دے تو اللہ شیین ارسدہ الدعین مگر کچھ سونا بچا لوں گا اور سد بمانا اقف اس کو محفوظ رکھوں گا اپنے پاس لطین قرضہ ادا کرنے کے لیے اللہ نقول فی عباد اللہ ہے ہا کر رابع ہا یعنی وہ اہد پہاڑ اگر مجھے سونے کا بنا کے دے دیا جائے تو میں کیا کروں گا عقول بمانا افعلہ تو میں اس سونے کو لے کر کیا کروں گا اس کو میں لے کر کروں گا اللہ کے بندوں کے بیچ اس طرح اس طرح اور اس طرح یا آپ نے دائیں طرف اشارہ کیا اس طرح وہ سونا لٹاؤں گا بائیں طرف کیا سامنے کیا کہ اس طرح اس طرح میں اس سونے کو لٹا دوں گا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بیچ میں ان یمین ہی وہ ان شمال و من خلف ہی دائیں طرف بائیں طرف اور پیچھے اور جو کل ہم نے دیش میں آگے کا بھی ذکر ہے چار جہاد میں آپ نے چار جہاد کا ذکر کیا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے اس سونے کو پھینکتا جاؤں گا پھینکنے کا مانا اللہ کے بندوں میں لٹاتا جاؤں گا اور بغیر گنے تولے تقسیم کرتا جاؤں گا حتیٰ کہ تین دن میں سارا بہت پہاڑ کے باور سونا بانٹ کر برابر کر دوں گا تو یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی جو آپ کے کمال زہد کی دلیل ہے سما مشاع پھر نبی الحسل چل پڑے میں بھی ساتھ چل پڑا سما قال پھر آپ نے فرمایا ان القسرین حم المقلونہ یام القیام بے شک زیادہ لوگ زیادہ مال والے لوگ قیامت کے دن اجر و ثواب میں بہت کم ہوں گے الکسرین یا المخرین دونوں الفاظ موجود ہیں ثابت ہیں معنی وہ لوگ جو زیادہ مال رکھنے والے ہیں دنیا کا ساد و سامان رکھنے والے ہیں اور دنیا میں مالدار اور سرمایہ دار تھے حملمقلون یوم القیامت وہ قیامت کے دن مقل ہوں گے یعنی کم ہوں گے اجر و ثواب والے علام قالحا کر بھا کدا بہا کرا ان یمین ہی و ان شمال ہی و ان خلف مگر وہ شخص اجر و سواب میں کم نہیں ہوگا جو اپنے مال کے ساتھ یوں اور یوں اور یوں کرے یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے پھینکتا جائے اللہ کی راہ میں جو جائے اللہ کے بندوں کو اور تقسیم کرتا جائے لوگوں کو دیتا جائے وہ کم نہیں ہوگا عجر میں وہ عجر میں بے تحاشا آگے ہوگا لیکن جو لوگ اس مال کے ساتھ بخل کرتے ہیں اور مال کے تعلق سے ان کے دل میں غنا نہیں ہے وہ قیامت کے دن کلاش اور فقیر ہوں گے اجر و ثواب کے اعتبار سے تو دنیا کے بہت سے سرمایہ دار قیامت کے دن کلاش ہوں گے مگر وہ سرمایہ دار جو اپنے مال کو بڑی فراخی اور غسرت کے ساتھ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں وہ کلاش نہیں ہوگا وہ اجر و ثواب سے بھرپور ہوگا فرمایا کے بقلیل ماں ہوں اور یہ لوگ بہت ہی کم ہیں یعنی جو مال جٹاتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے ایسے لوگ بہت کم ہیں قلیل ماہم یہ قلیل النکیرا ہے اور یہ ما زائدہ اور یہ ما زائدہ یہ جو قلیل کی جو قلت ہے اور قلت بھی تنقیر میں اس کی مزید تاکید کر رہے یعنی یہ لوگ بہت ہی کم ہیں جو اپنے مال کو لٹاتے ہیں اور جو مال کے تعلق سے بڑی فراخی اور سخاوت جو ہے وہ انجام دیتے ہیں وہ بہت ہی کم ہے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو مال کی محبت میں مبتلا ہیں تو قیامت دن عجر و ثواب میں بالکل قہد کا شکار اور قلت کا شکار ہوں گے ثم قال علی پھر مجھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکانک مکانک مفعول اس کا فعل محذوف ہے علم مکانہ ابو ذر اسی مقام کو لازم پکڑ لو یعنی یہاں کھڑے ہو جاؤ لاتا یہاں کھڑے رہو قائم رہو یہاں سے ہلنا نہیں حتیٰ کہ میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں یعنی میں کہیں جا رہا ہوں آپ یہاں کھڑے رہیں اور یہیں کھڑے رہیں جب تک میں آ نہ جاؤں سب منتلا کا فی سواد ال پھر السلام چل پڑے رات کی تاریکی میں فی سواد اللہ رات کی تاریکی میں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو ابو در ذفاری کی نبی اسلام کے ساتھ یہ ایک صحبت تھی یا آپ کے ساتھ ساتھ رہے تو کافی رات کا حصہ ساتھ گزارا کیونکہ کل کی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ چاندنی میں نبی السلام چل رہے تھے اور رات کو آپ کا جسم مبارک نظر آ رہا تھا اب یہ کہ آپ رات کی تاریخی میں آگے بڑھے منہ چاند چھپ چکا تھا اور اس کی چاندنی غائب ہو چکی تھی اور جو رات کا اندھیرا اور سواد النل وہ چھا چکا تھا یہ سم تعالیٰ کا پھر سواد النل پھر رسول العظم رات کی تاریخی میں آگے بڑھے منہ چاند غائب ہو چکا تھا اور اس کی چاندنی ختم ہو چکی تھی تو رات کی تاریخی میں آگے بڑھے چلتے رہے ہتھا توارا حتہ کہ مجھ سے چھپ گئے مجھے وہاں کھڑا کر کے آپ آگے بڑھ گئے اور چلتے چلتے مجھ سے چھپ گئے فسم تو سعودن قدر ط میں نے ایک آواز سنی بہت ہی بلند بہت ہی بلند آواز سنی فتح تو یقون آحت آرد النبی صلی اللہ وسلم میں ڈر گیا کہ کوئی نبی السلام کے سامنے آ گیا ہے اللہ کے نبی تو اکیلے تھی آواز کیوں تو لگتا ہے کوئی نا کہانی کوئی آفت یا کوئی موزی شاعر آپ کے سامنے آ گئی جس کی آواز میں نے سنی تو آپ ڈر گئے اس آواز کی وضاحت آگے آ رہی وہاں بات کریں گے عورت تو تو میں نے ارادہ کر لیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس جاؤں تاکہ پتہ کروں کیا تکلیف ہے اور وہ کون سی آفت ہے یہ کون یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تو میں بہت ڈر گیا کہ نبی علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا جائے تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں وہاں آگے جاؤں اور نبیر اسلام کو دیکھوں فتح ذکر کر مجھے اچانک یاد آیا اولہلی جو نبی اسلام نے مجھے فرمایا تھا کہ یہاں کھڑے رہو یہاں سے ہلنا نہیں مجھے اچانک نبیر اسلام کی بات یاد آ گئی لاتبرا حتیٰ آتی کہ یہیں کھڑے رہو یہاں سے جانا نہیں کہیں حتیٰ کہ میں آ جاؤں میرے آنے تک یہیں کھڑے رہو فلم ابرا آسانی تو میں پھر وہیں رہا رکا رہا کھڑا رہا حتیٰ کہ نبی السلام میرے پاس آ گئے تو جب تک نبی السلام آئے نہیں وہاں مجھے کھڑا ہونا پڑا مگر وہ لمحات بڑے گراں گزر رہے تھے کہ میرے پیارے نبی کو کوئی نقصان نہ ہو گیا ہو اب یہاں دو باتیں سامنے آ رہی ایک ہے محبت کا تقاضا اور ایک ہے عطات کا تقاضا محبت کا تقاضا یہ تھا کہ نبی اسلام کے پاس جاؤں اور آپ کو دیکھوں کوئی نقصان نہ آپ کو پہنچا جائے اور عثاعت کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ کے نبی فرما گئے کہ یہاں کھڑے رہنا یہاں سے ہلنا نہیں جب یہ دو تقاضے متعارض جمع ہو جائیں تو کس تقاضے کو مقدم کرنا چاہیے یقیناً عساعت اور عفاعت کے تقاضے کو مقدم کرنا ہی محبت ہے نافرمانی کر کے محبت نہیں ہوتی اطاعت کر کے محبت ہوتی ہے لہذا ابو در غفاری رضی اللہ ہو اس نقطے کو بخوبی جاننے والے اس بات کو انہوں نے سمجھا اور اس پر قائم بھی رہے جانا چاہا کہ اپنے نبی کو جا کر دیکھوں لیکن یہ سوچ کر رک گئے کہ اللہ کے نبی یہ فرما کر گئے کہ یہاں کھڑے رہنا اور یہاں سے ہلنا نہیں تو پھر کھڑے رہے ایک بڑے صبر کے ساتھ اور بڑی ایک طبیعت کی گرانی کے ساتھ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے قلتو من نے ارد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعتو سوتا تخوفتو میں نے ایک آواز سنی جس نے میں ڈر گیا فذکرتو لہو وہ آواز میں نے اللہ کے نبی سے ذکر کی فقالا تو آپ نے فرمایا وحل سمعتہو کیا تم نے آواز سنی؟ تو نام عرض کیا کہ جی ہاں یہ جبریل یہ جبیل امین تھے اطانی جو میرے پاس آئے تھے وہ آواز جبریل امین جبریل امین کی آمد کی آواز تھی اب اس آواز کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو علیہ السلام کا نزول اور نزول پر ایک آواز کو ظاہر کرنا اور اٹھانا بلند آواز کو دھماکے کی صورت میں یا ایک تیز آواز کی صورت میں تاکہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کی اہمیت اجاگر ہو جائے مقصد کیا تھا کہ خبر دینا ایک عظیم بشارت دینا تو عام دنوں میں جبریل آتے ہیں اور بہت ہی پرسکون طریقے سے آتے ہیں تو آج تشریف لائے تو ایک آواز کی پیدا کر کے آئے تاکہ جس پیغام کو دینا ہے اس پیغام پر متوجہ ہو جائیں ایک اس آواز کا یہ معنی ہو سکتا ہے دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جیل امین نے آ کے اسلام سے بات کی تو وہ بات اب مذرا غفاری تک پہنچی ہوگی بولنے کی آواز نبیر اسلام کا بات کرنا یہ آواز ہوگی واللہ عالم تو باہر کیف غفاری رضی اللہ عنہ نے بات سنی آواز سنی اور نبی السلام سے اس کا ذکر کر دیا آپ نے پوچھا حل سمیٹتا ہوں کیا تم نے آواز سنی تھی عرض کیا کہ ہاں قالض کا جبریل یہ جبریل امین تھے اطانی جو میرے پاس آئے تھے فقال اور یہ پیغام دے کر گئے تھے ممات من امت ہی کا لاشر کو بلائش داخلہ الجن کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اس طرح مر جائے کہ اس نے شرک نہ کیا اللہ کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی شرک نہ کیا ہو جنت میں داخل ہوگا یعنی توحید پر مر جائے اور شرک نہ کیا ہو نہ اعتقاد نہ عمل نہ اللہ کی ربوبیت میں نہ الوحیت میں اور ناسماؤ صفات نے کوئی شرک نہ کیا ہو بلکہ بڑی پختگی اور فہم اور معرفت اور یقین اور تصدیق اور صدق کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ توحید پر قائم رہا ہو اور اسی توحید پر موت آ جائے تو وہ شخص یقیناً جنتی ہے یقیناً وہ جنتی ہے کل تو میں نے عرب کیا وہ ان جناب ان سرق۔ اگرچہ وہ زنا بھی کر لے اور چوری بھی کر لے اعلیٰ ان ذنا بھائی سارا کا ہاں ہاں اگر وہ زنا بھی کر لے اور چوری بھی کر لے پھر بھی وہ جنتی ہے تو کل ہم نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ توحید یہ جنت کے داخلے کی ایک بہت بڑی ضمانت ہے لیکن اگر وہ بندہ خطا کار ہو گناہ کار بھی ہو تو اس کا معاملہ تحت المشیہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی توحید کی برکت سے اسے بخش دے عذاب نہ دے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے جیسے 99 دفاتر والے کی حدیث ہم نے کل حوالہ دیا تھا اور چاہے تو ان گناہوں کی سزا دے دے اور سزا پوری کرنے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے تو باہر کے موحد جو ہے اس کے لیے جنت ہے خواہ ابتدان ہو یا سزا کے بعد ہو مگر اس کے لیے جہنم کا خلود اور جہنم کی ہمیشہ ہی نہیں ہے بلکہ جنت کا خلود ہے تو ایسا بندہ تحت المشیہ ہے ہم یہاں جو گمراہ فرتے ہیں اہل بدعت اپنے قواعد کے مطابق انہوں نے غلط اسے دلال کیے ہیں ایک فرقہ مرجیا جس حدیث سے دلال کر کے کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور تصدیق آ جائے تو یہ نجات کے لیے کافی حدیث یہ حدیث دلیل ہے مانا اس کے ساتھ اگر گناہ ہو ارتقاب بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر وہ شرک نہیں کرتا توحید کو مانتا ہے لا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کا اعتراف کرتا ہے اتنا کافی ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے اگر گناہ ساتھ ہیں تو اس کا نقصان کوئی نہیں یہ مرجیا کا عقیدہ اس کے برخلاف دو فرقے اور ہیں ایک خوارج دور سے محتضلہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ کوئی گناہ کبیرہ کر لے تو وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے خارجی کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے جبکہ کہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان سے خارج تو ہو جاتا ہے مگر کفر میں داخل نہیں ہوتا بلکہ ایمان اور کفر کے بیچ ایک ٹھکانہ ہے جہاں وہ معلق ہو جاتا ہے یعنی یہ خارجی اور متضلہ کا اختلاف ہے خوارج کے نزدیک ایسا بندہ جو کسی گناہ کبیرہ کا مرتکے وہ مصنوع کو جھوٹ بول دیا زنا کا ارتقاب کر لیا کہ چوری کر لی یہ سب کبائر ہیں تو ایک گناہ کر لیا تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہو گیا اور کفر میں داخل ہو گیا جبکہ کہ محتضلہ کہتے ہیں کہ ایمان سے خارج تو ہو جاتا ہے مگر کفر میں داخل نہیں ہوتا بلکہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک منزلت ہے جہاں وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور قائم ہو جاتا ہے پھر یہ دونوں متفق قیامت کے دن کے بارے میں کہ قیامت کے دن اس بندے کے لیے جہنم کا خلود ہے اور جہنم کی ہمیشگی ہے تو دنیا کے تعلق یہ ان کا اپس میں اختلاف ہے مگر قیامت کے دن اس کی جو سزا اور وعید ہے اس میں یہ دونوں متفق ہیں کہ وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے انہوں نے ایک طرف کے نصوص سے استعال کیا اور مرجیا نے ایک طرف کے نصوص سے استعال کیا اور یہ اہل بدد کا کشیوا ہے اور ان کا منحج ہے کہ جو ان کا مرضی کا عقیدہ ہے اس مرضی کے عقیدے کے مطابق ایک نق کے دلائل جمع کر کے ان سے استرال کرتے ہیں جب کہ حق یہ جو اہل السنہ ہے کہ اس مسئلے کے تعلق سے تمام دلائل جمع کر کے پھر ان سے استرال کیا جائے چنانچہ مرجیا نے اس قسم کی حدیث کو لیا اور خوارج نے ان احادیث کو لیا جن میں گناہوں پر وعید کا ذکر ہے اور کفر کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی لانت کا ذکر ہے اور ان سے استلال کر کے انہوں نے گناہ کبیرہ کے میں انسان کو اسلام سے خارج قرار دے دیا اور ہمیشہ کا جہنمی قرار دے دیا اہل سنح کا عقیدہ یہ ہے کہ ان تمام نصوص کو جمع کرو اور جمع کر کے جو بات حاصل ہوتی ہے وہ کرو چاہے جمع کر کے جو بات حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ توحید پر قائم ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اعتراف کرتا ہے اور شرک نہیں کرتا شرک میں ملوث نہیں ہے تو بندہ کامیاب ہے لیکن اگر ساتھ ساتھ گناہوں کا مرتخب ہے تو گناہوں کے ارتکاب سے وہ کافر نہیں ہوتا اللہ یہ کہ اس معاشیت کے استحلال کا قیدہ رکھ لے کافر نہیں ہوتا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے اس کی توحید کی برکت سے اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے اور چاہے تو اس کو گناہوں کی سزا دے دے مگر سزا اس طرح دے گا کہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا ایک وقت آئے گا جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا کہ منہج اہل الصنع احدالحدیث کہ تمام نصوص کو جمع کر کے جو بات اور نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ بات کی جائے اہل بدعت ایک نع کی بات لیتے ہیں دوسرے نصوص کو چھوڑ دیتے ہیں چنانچہ اس طرح آدھی بات وہ کرتے ہیں اور غلط منہج پر قائم ہو جاتے ہیں جو کہ ان کی گمراہی کی علامت اور دلیل ہے چلے وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل احد ذهبا ما يسرني الا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء الا شيئا ارصده لدين سیدنا ابو حریرا رضی النحو ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا لو کان مثل احد مسل اگر میرے لیے یا میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو ماں یہ سرونی تو مجھے اتنی مقدار کا سونا خوش نہیں کرے گا اللہ تم علیہ وعند المنو شعین کہ مجھ پر تین راتیں گزریں اور میرے پاس اس سونے سے کوئی چیز بچی ہوئی ہو کوئی ایک دینار ہی بچا ہوا ہو ہرگز نہیں ہاں اللہ شیین ارسدہ ہاں مگر وہ دینار یا دو دینار یا چار دینار جو میں قرض کے لیے بچا کے رکھوں اور محفوظ رکھوں وہ قرض میرا اپنا ہو یا میرے کسی دوست اور ساتھی کا ہو تاکہ وہ قرض ادا کر سکوں تو اتنی مقدار کا سونا مجھے خوش نہیں کرے گا اور ایک حدیث میں یہ بات آپ نے قسم کھا کر کہی تھی کہ ولوی نفس محمد بن بدہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو قسم کھا کر یہ بات کی تھی کہ احد پہاڑ کے برابر سونا مجھے مل جائے مجھے خوشی نہ ہوگی اور اگر یہ سونا مجھے حاصل ہو جائے تو تین راتوں کے اندر سارا بانٹ دوں ایک دینار بھی نہ بچاؤں ہاں اگر قرض ہو تو وہ چکانے کے لیے بچا لوں تاکہ وہ قرض میرا ہو یا کسی اور کا ہو وہ ادا کر دیا جائے نبی علیہ السلام کے حیات مبارکہ کے قصہ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی صحابہ کو اور سلام تیرتے ہی کھڑے ہو گئے جب کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ بیٹھ کے کچھ ذکر وزگار کرتے تھے عصر کے بعد آپ کا ذکر کرنا ثابت ہے لیکن آپ کھڑے ہو گئے اور اپنے گھر چلے گئے بڑی تیزی کے ساتھ صحابہ اکرام ڈر گئے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خوف میں مبتلا ہیں اور تھوڑی دیر بعد نبی حسن تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ اصل معاملہ یہ تھا کہ گھر میں ایک سونے کی ڈلی تھی اور عصر کی نماز ہو چکی اور سورج غروب ہونے والا ہے مغرب کا وقت آنے والا ہے تو میں نے سوچا کہ میری میرے گھر میں یہ سونا رات بھر موجود نہ ہو اور سورج غروب ہونے سے قبل یہ سونا تقیم ہو جائے چلانچہ اپنے اہل کو ہدایت دے کر آیا کہ سونے کو بانٹ دو اور سورج کے غروب ہونے سے قبل اس کو ختم کر دو تاکہ یہ سونا رات میرے گھر میں نہ موجود ہو تو یہ آپ علیہ وسلم کا زہد اور دنیا سے بے رغبتی اور لاتعلقی کہ ایک رات کے لیے بھی یہ سرمایہ اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہ تھے اور رات کی آمد سے قبل وہ بٹ جائے اور مستحقین و ربا میں وہ تقسیم ہو جائے یہ حدیث بھی السلام کے کمال زہد کی دلیل ہے اور آپ کی سیرت طیبہ کا ایک عملی مظاہرہ کہ کس طرح آپ دنیا سے بے رغبتی اور لا تعلقی اخجار کرنا چاہتے تھے اور غنا کی بجائے فقر کے زندگی کو ترجیح دیتے تھے یقول جی رحمہ اللہ بابن الغناء غنن نفسی وقال اللہ تعالی اے احسابون انما نمدهم بهی من مال و بنین الى قوله ہم لها عاملون قال ابن حیینتا لم يعملوها لابد من أن يعملوها قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو, حصي أبو حصين عن نبي صالح عن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفسي باب باب الغنا النفس کہ مالداری اور غنا تو نفس کی مالداری ہے خزانوں کے ڈھیر اگر لگ جائیں وہ مالداری نہیں ہے بلکہ نفس کی مالداری حقیقی مالداری ہے الغنا غذن نفس کہ مالداری تو نفس کی مالداری ہے اور یہ بھی نبی اسلام کی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جس پر امام بخاری کا باب قائم امام بخاری رحمہ اللہ نے چند آیات کا حوالہ دیا یہ سورہ نور کی آیت نمبر پچپن سے لے کر آیت نمبر تریسٹھ تک ایک صابون انما نمد ہمبی لما لمبا بنی ان آیات کا مضمون یہ ہے کہ ہم نے جو ان لوگوں کو جیسے کفار ہیں مشرقین ہیں جو وہ اہل ایمان جو نافرمان ہیں ہم نے جو ان کو مال و اولاد دیا تو کیا یہ برکت اور خیر دی ہے ان کو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال و اولاد ہمیں ملا ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے برکت ہے اور خیر ہی خیر نہیں یہ مال و اولاد ہم نے اس لیے دیا ان کو کہ یہ اسی گھمنڈ میں رہیں اور اس گھمنڈ میں رہتے رہتے اپنا وقت گزاریں اور ان کو رجوع کی توفیق نہ ہو یہی سوچتے رہیں کہ ہمارے پاس بڑا مال ہے اولاد ہے اور دنیا کی بڑی بھلائیاں اور خیرات ہیں ہمارے پاس اور بے پناہ خزانے ہیں اور اسی سوچ میں وہ رہیں اور اسی گمنڈ میں وہ جو اپنے فسق و فجور ہیں معصیتیں ہیں غرور اور تکبر ہے اس روش پر قائم رہیں اور ان کے گناہ بڑھتے جائیں گناہ بڑھتے جائیں تاکہ ان کا بوجھ قیامت کے دن کے لیے بڑھتا جائے اور پھر قیامت کے دن یہ عذاب عظیم کا نشانہ بن جائیں یعنی ہم نے ان کو جو مال و اولاد دیا کثرت کے ساتھ تو یہ کوئی برکت نہیں دی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک برکت اور خیر ہے ہمارے لیے یہ خیر نہیں ہے بلکہ یہ ڈھیل دینا ہے رسی کو دراز کرنا ہے اور اس معنی میں ایک حدیث بھی ذہن میں آ رہی ہے اور بعصلف کا قول بھی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اگر میں کسی بندے کو اس کی نافرمانی کے باوجود اس کو مال دیتا ہوں دولت دیتا ہوں یہ استدراج ہے یہ رسی دراز کرنا ہے یعنی جو اس کی نافرمانیوں کا تقاضہ تو یہ ہے میں اس کو پکڑ لوں دبوچ لوں اور اس کو عذاب میں مبتلا کر دوں مگر عذاب نہیں آ رہا خزانے اور مل رہے ہیں دولتیں اور مل رہی ہیں یہ استدراج ہے رسی ہم نے اور دراز کر دی تاکہ ان کی توانی اور ان کی نافرمانی اور بڑھتی جائے اور یہ گناہ کماتے جائیں جو آخری آیت ہے بلا ہم آمالم مندون ضال کا ہم لہٰ عامل جو عمل یہ کر چکے ہیں اس کے علاوہ اور بھی عمل انہیں کرنے ہیں اور کر کے رہیں گے جو تفصیلی ماں بخاری نقل کی ہے عینر رحمہ اللہ کی طرف سے لمبا عمل لابودہ میں نے یہ اب تک وہ کام کیے نہیں ہیں لیکن ضرور کریں گے کہ ہم نے ان کو جو ڈھیل دی ہے تو اس ڈھیل میں یہ سرگرداں ہیں اور نافرمانیاں کر رہے ہیں گناہ ان کے بڑھتے جا رہے ہیں اور سن لو کچھ اور گناہ باقی ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں ابھی سے قبل قبل انہیں سفیان فرماتے ہیں گناہ ابھی کیے نہیں ہیں لیکن کریں گے ضرور اللہ نے فرما دیا کچھ اور بھی گناہ کرنے ہیں وہ کریں گے تاکہ ان کا عذاب اور شدت اختیار کر لے اور گناہوں کے بقدر ان کی سزا اور بڑھ جائے تو پھر بندے یہ سوچ لیں کہ جو سرمایہ کی کثرت اور دولت کی کثرت یہ قسن قابل تعریف نہیں ہے اس لیے اسلام کا فرمان ہے کہ غناح مال و دولت کی کثرت کا نام نہیں بلکہ غناط تو نفس کا غناح ہے چنانچہ یہ لوگ جن کو ہم نے غناح دیا مال دیا بے تحاشا اور یہ تمرد کا شکار ہیں غرور کا اور کبر کا شکار ہیں اور اور یہ غافل ہیں حق سے اور دین سے اور گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں یہ ان کی رسی ہم نے دراز کر رکھی ہے ہم نے اور گناہ کرنے ہیں جو اب تک کیے نہیں اور پھر یہ گناہ کرتے کرتے ہمارے پاس آ جائیں گے اچانک اور پھر اور کچھ نہ ہوگا سوائے ان گناہوں کی سزا کے تو موقع بڑا گمبھیر ہے اور بہت زیادہ یہ قابل غور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ جو مال و دولت کی کثرت کیا اس کا معنی ہر بندہ اپنی حالت کو جانتا ہے اپنی کیفیت کو جانتا ہے کہ کس قدر وہ دین پر چل رہا ہے یا کس قدر وہ دنیا دار ہے اور گناہ اور معاشیتوں پر مصر ہے ہر بندہ جانتا ہے اگر وہ گناہ کر رہا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ مال دے رہے دولتیں دے رہے تو اس پر خوش نہ ہو اترانے کی کوشش نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے وہ املی لحما قیدی متین ڈھیل دینا میرا نظام ہے ڈھیل دینے کے بعد جب پکڑوں گا وہ پکڑ بڑی ہولناک ہوگی اور بڑی شدید ہوگی بہت ہی کربناک وہ پکڑ ہوگی تو پھر ان مال کو قطن خیر و برکت کا ذریعہ نہ سمجھو بلکہ کثرت مال اگر تو ایک انسان کثرت مال کے ساتھ نیکی کی راہ پر گامزن ہے اس کے لیے یہ مال واقعی برکت ہے لیکن دنیا کی اکثریت کثرت مال کے بعد تمر کا توانے کا شکار ہو جاتی ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے تو پھر وہ سوچے کہ گناہوں کے باوجود ہمیں یہ مال کیوں مل رہے ہیں رزق کے خزانے کیوں مل رہے ہیں تو پھر اس کو اپنے لیے باعث خیر نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سمجھے سدھر جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیل دے رہے ہیں اور میں مزید تمرد کا شکار ہو رہا ہوں اور یہ دھمکی بھی ساتھ مل گئی ابھی تو تم نے اور بڑی نافردانیاں کرنی ہیں اور بڑے گناہ کرنے ہیں اور گناہ کرتے کرتے اٹھا لوں گا اور پھر تمہیں سزا دوں گا عذاب علیم دوں گا فیعو مدن اللہ و عذاب و عہد ولا یوسیف وساقہ و اس دن جو اللہ کا عذاب ہوگا ویسا عذاب دنیا کی طاقتیں مل کر بھی نہیں دے سکیں گی اور جو اللہ کی پکڑ ہوگی ویسی پکڑ دنیا کی طاقتیں مل کر نہیں پکڑ سکیں گی تو یہ ہے یعنی غنار اور مال و دولت کے ڈھیر اس کو قطن اپنے لیے خیر اور برکت کا باعث نہ سمجھو اور بھلائی کا باعث نہ سمجھو بلکہ گناہوں کے باوجود اگر مال ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ڈھیل ہے اور اللہ اچانک پکڑ لے گا اور اٹھا لے گا اور پھر صرف عذاب کا معاملہ باقی رہے گا امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں ابو حریرہ رضی النحو کی روایت سے آپ نے فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نئی ان اللہ العرض انقصرت النا جو ہے وہ زیادہ مال و دولت کا نام نہیں ہے مالداری کیا ہے کثرت مال کثرت دولت کا نام نہیں ہے سونے اور چاندی کی بہتات ہو ہیر جواہرات کی بہتات ہو اور جناب کھیتی باڑیاں ہوں باغات ہو کثرت مال ہو ان چیزوں کا نام گنا نہیں ہے اور ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے بدر گفاری سے فرمایا تھا یا بطرا کثرت مال وہ لگنا تم کیا سمجھتے ہو کثرت مال غنا ہے عرض کیا کہ جی ہاں ان یعنی کثرت مال ہی غنا ہے آپ نے پھر پوچھا بطرا قلت مال والفقر تم کیا سمجھتے ہو مال اگر کم ہو تو وہ فقیر ہے ان یعنی کثرت مال مالداری ہے اور قلت مال فقیری ہے عرض کیا کہ جی ہاں فرمایا کہ نہیں ان الغنا غنا غن القلبی بالفخر القلب اصل غنا دل کا غنا ہے اور اصل فقیری دل کی فقیری ہے مال و دولت کا ڈھیر غنا نہیں ہے اور مال و دولت کی قلت فقر نہیں ہے بلکہ فخر اور غنا کا تعلق انسان کے دل سے ہے یہی بات اس حدیث میں جمع بخاری لائن ابو حیرا رضی عنہ کی روایت سے کہ لئی ان کثرت العرض کی مالداری زیادہ دولت کا نام نہیں ہے کثرت عرب کا عرض کے ہے دنیا کے سوا دنیا کا مال دنیا کے خزانے یہ مالداری نہیں ہے عرب کی جمع عروض آتی کہ دنیا کے اسباب دنیا کا مال اور دولت یہ مالداری نہیں ہے بلاکند غن نفس نفسی لیکن زناح تو نفس کا غنا ہے اور دل کا ذناح ہے اس کے دو معنی کر لیجئے یعنی دل کے غنا کا معنی کیا ہے اور زیادہ خزانے غنا نہیں کیا معنی ہے اس کا اس کا معنی یہ کہ ایک بندہ اس کو اللہ تعالیٰ دولت دے اور بے تحاشا مال دے تو اس کو غناہ نہ سمجھا جائے اگر وہ انسان اس مال کے ساتھ بخل اختیار کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا خرچ کرنا اس پر گراہ گزرتا ہے اور خزانوں کے ڈھیر لگا کر رکھتا ہے بس بینک بیلنس بڑھتا جائے اور خزانے بڑھتے جائیں اور سرمایہ دار اور مالدار کہلاؤں اگر اسی پر اتفاق کرتا ہے تو مال تو بہت ہے مگر یہ جنا نہیں ہے اس کا دل بخیل ہے اس کے دل میں فقر ہے اور اس کا دل ہے کا شکار ہے لیکن ایک بندہ اس کو اللہ تعالی مال دیتا ہے زیادہ ہو یا کم ہو مگر وہ دل کا غنی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی حرص ہے اور غریبوں فقیروں پر خرچ کرنے کی ہرس ہے دین کے کام کرنے کی ایک طلب اور خواہش ہے اور چاہتا ہے کہ سرمایہ اس استعمال ہو خرچ ہو یہ حقیقی غنی ہے جس کا دل غنی ہے جو دل سے سخی ہے اور مال خرچ کرنا چاہتا ہے اللہ کی راہ میں تو پھر یہ بات یاد رکھیں اس کا نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ ہے جس بندے کو اللہ مال دے بے تحاشا اور وہ مال کے ساتھ وکیل ہو اور مال کی بنا پر تمرد کا شکار ہو کر وہ گناہوں کا مرتکب ہو تو وہ اللہ تعالی کی ڈھیل ہے اللہ تعالی پکڑے گا اور قیامت کے دن عذاب عظیم میں جھونک دے گا اور وہ بندہ جس کا دل غنی ہے چاہے ظاہری مال کم ہو یا زیادہ ہو مگر دل سخی ہے دل غنی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس مال کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور پھر نیکیاں بڑھا دینا یہ بعض لوگوں کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ جب معذر ان کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر لسانی زبان سے الحمدللہ کہنا اور شکر قلبی اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ کی اطار اس کی دین ہے اور شکر عملی اپنے جسم کے سارے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر لگا دینا یہ اس بندے کا کام ہے اور یہ وہ بندہ جس کا دل غنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے اس مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا بے تاشہ قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یہی غناہ اصل مطلوب ہے ظاہری خزانوں پہ ڈھیر مطلوب نہیں ہے اگر دل میں بخل ہے اور مال کے بعد ماشیوں کی ماشیتوں کی طرف میلان ہے اور اگر مال مل جائے کم یا زیادہ مگر دل میں غنا ہو تو یقیناً وہ بندہ کامیاب ہے جو خرچ کرتا ہے اس کا دل سخی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کا قرب اور اس کی رضا کو سمیٹتا ہے دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ مال زیادہ ہو یا کم ہو بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی تو کچھ بندے مال مل جائے تو تمرد کا شکار ہوتے ہیں تو یعنی کا شکار ہوتے ہیں اور نا مال نہ ملے تو شکوہ اختیار کرتے ہیں تجارت میں نفع ہو تو تمرد کا شکار ہو جاتے ہیں اور نفع نہ ہو تو زبان پر شکوے ہوتے ہیں مانا اللہ کی تقدیر پر ان کو نہ بھروسہ ہے نہ رضا ہے لیکن کچھ بندے مال ہو نہ ہو کم ہو زیادہ ہو اللہ کی تقدیر پر شاکر القانے ہیں ان کا ایسا تقدیر پر مضبوط ایمان ہے کوئی نقصان ہو تو یہ اللہ کی قدر و قضا ہے کوئی نفع ہو تو اللہ کی قدر و قضا ہے اور ان کا دل اس عقیدے کی بنا پر مضبوط ہے اور وہ قلب شاکر رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے والے ہیں یہ حقیقی جنا ہے جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے اللہ کی تقدیر پر ایمان لے آئے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے تو یہ غنی ہے اس کے دل میں غناح ہے اور جو شخص مال ملنے پر توانی کا شکار ہو اور مال نہ ملنے پر شکموں کا شکار ہو اور تقریب پر راضی نہ ہو اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہو تو یہ بندہ مال و دولت کے باوجود قحد کا شکار ہے جس کو اللہ ڈھیل دیتا ہے اور ڈھیل دینے کے بعد اچانک پکڑے گا اور پکڑ بڑی ہولناک اور شدید ہوگی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کے غنی ہونے کا ذکر کیا ہے علم یدید کا یسیم ووجدک مجھا کا واجدہ کا آئلہ کیا میرے حبیب ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو جگہ دی ہم نے آپ کو زوال نہیں پایا یعنی ایک راستے کا متلاشی راہ حق کا راستہ دکھا دیا اور ہدایت دے دی اور ہم نے آپ کو غریب اور فقیر نہیں پایا کہ مالا مال کر دیا یہ آیت یعنی مالا مال کرنے کی توضیح کرتی ہے کہ حقیقی مالا مال کون ہے یہ مکی آیت ہے اور مکی زندگی میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی فاقہ کشی کا شکار تھے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور بھوک اور افلاس کا دورے دورہ تھا فتوحات تو مدینہ میں آ کر ہوئیں بالخصوص فتح خیبر مدینہ میں ہوئی جب مسلمان مالا مال ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو بھی مالا مال کر دیا تو یہ کون سا ہے کہ ہم نے آپ کو غریب پایا اور غنی کر دیا یہ ذناح وہی غنائے نفس ہے اور ذنا قلب ہے کہ آپ کے دل کو ہم نے غنی رکھا آپ کے نفس کو ہم نے زناح سے بھر دیا حالانکہ مکی زندگی میں سرمایہ نہیں تھا مال کی قلت تھی فتوحات تو مدنی زندگی میں ہوئیں اور سرمایہ وہاں آ کر ملے مکی زندگی میں تو ایک تہد کی شکل تھی اور قلت مال کی شکل تھی مگر اللہ ہے کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا تو اس غنی سے مراد جو چیز بنتی ہے وہ حقیقی زناح کی وضاحت کرتی ہے کہ زناح مال و دولت کے ڈھیر کا نام نہیں ہے بلکہ غنا جو ہے وہ دل کا غنا اور نفس کا گنا ہے کہ انسان کے ذل میں کبھی سرکشی نہ آئے کبھی تغیانی اور تمرد نہ آئے اور وہ مال اگر مل جائے تو اس مال کے تعلق سے گمراہی کا شکار نہ ہو بلکہ حق پر صحیح سوچ پر قائم ہو اللہ کی رانے خرچ کرنے کی سوچ اور اس مال کے ذریعے اطاعت کرنے کی سوچ کیونکہ مال ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی فرما برداری ہو اس کی اطاعت ہو اور قطن اس کی نافرمانی نہ ہو تحدیث کا ماحصل کیا ہوا کہ زناح کفرت مال کا نام نہیں ہے بلکہ زناح قلب کے زناح اور نفس کے ذناح کا نام ہے کہ یہ مال اگر مل جائے تو انسان کے نفس اور قلب میں اور اس کے آ جائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی ہو اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا بھی ہو اور شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لیکن شکر تم اگر شکر ادا کرتے رہو گے ہم اور تمہیں مال اذا فرمائیں گے بے بےتحاشا مال دیں گے کیونکہ تمہاری استقامت ہم جان چکے کہ تمہارے ہاں غناح دل کے غنا کا نام ہے ظاہری ڈھیروں کا نام نہیں ہے اور کچھ بڑے افسریت ان لوگوں کی ہے جو کثرت مال کو غنا سمجھتے ہیں اور پھر تمرد اور تغیانی کا شکار ہو کر اللہ کے عذاب علیم کا نشانہ بن جاتے ہیں واللہ تعالی تعالیٰ یقین آفیہ تعالی هو المستعان علمست و صلی اللہ علیہ نبینا محمد